وبرکلام علمدار اقبال رحمہ اللہ جاوید نامہ فارسی سے خطاب با جعوید کے نام سے خطاب جاوید کے نام سے فارسی کلام کی آسان شرح کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے جاوید اقبال صاحب کا بیٹا ہے زندہ ہے بھی جاوید نامہ اقبال نے اس کے لیے لکھا تھا اس کے ساتھ ساتھ قوم کی نوجوان نسل کے لیے بھی یہ لکھا گیا تھا سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ سبق سب نوجوانوں کے لیے ہے خالی انہوں نے اپنے بیٹے کو سبق نہیں دیا سب نوجوانوں کو سبق دی نئی نسل کو اسی وجہ سے خطاب با جاوید عنوان کے نیچے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر نے نو نئی نسل کے ساتھ کچھ کلام کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو اقبال نے سکول میں ڈال دیا تھا بچوں جس وقت انہوں نے سکول میں ڈالا تھا ان کو سمجھ نہیں تھی جس وقت وہ چلا گیا ان کو سمجھ آ گئی پھر وہ نکلنے کا نہ رہا نصیحت اقبال کے اب آپ سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بظاہر مخاطب جو ہے وہ جاوید ہے اور حقیقت میں نئی نسل ہے فارسی نظم ہے فرماتے ہیں تن بے حاصل است آنچ در دل است فرماتے ہیں جو میرے دل کی گہرائی میں باتیں پڑی ہوئی ہیں نا وہ میں باہر نہیں نکال سکتا گرچ مل شد نکتا گفتم بے حجاب نکتہ ہے دارم کے نا در کتاب فرماتے ہیں میں جتنا مرضی نقطے کہہ خوا... واضح کھول کھول کر لیکن جو نقطہ سینے کے اندر رکھتا ہوں یہ کتاب میں نہیں بیان کر سکتا گرب گو یمش ود پیچیدہ تر ہر سو تو ہیں اگر میں دل کی بات جو میرے اندر پڑی ہوئی ہے نا وہ میں بیان بھی کروں جتنا مرضی کھولوں گا وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا کیا اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے آگے خود بتایا سوز از ہے من بگیر ریاض آ من بگیر فرماتے ہیں وہ جو نقطہ اندر پڑا ہوا ہے نا اس کی سوز اور جلن اور درد جو ہے نا وہ میری نگاہ سے حاصل کر کرے بیٹے اس سے پتا چلتا ہے کہ اقبال شاہد نگاہ فرماتے ہیں بیٹے وہ میری نگاہ سے حاصل کر وہ سوز وہ درد کی دولت ہے جو میرے اندر پڑی ہوئی ہے وہ وہی نکتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا درد کیسے زبان سے نکلے لیکن اتنا ہے میری نظر سے وہ فیل لے لے کہ درد کی دولت تیرے اندر آ جائے یا زیا من بگیر یا صبح کے وقت میں اٹھتا ہوں جس طرح میں نے صبح کے وقت اٹھ کر وہ درد اور سوز کے ساتھ اللہ تعالی سے دولت حاصل کی ہے نا اسی طرح تو بھی اٹھ کر وہ وقت اس وقت میں وہ دولت حاصل کر لے ہاں جی ماں درخت در سے نخوش تھی باتوں داد گنچائے تو نسی میں اوکشاد فرماتے ہیں تیری ماں نے پہلا سبق تجھے بیٹھے دیا اور تیرا گنچا جو ہے نا وہ اس کی نصیب صبح سے کھلا کیا سبق انہوں نے دیا نسیب میں اترا رنگس فرماتے ہیں بیٹے یہ جو دیر اندر دین کا کوئی رنگ ہے نا تھوڑا سا کوئی نظر آتا ہے ہمیں ابتدا میں یہ تھا اب تو بے دین ہے نا بھئی مان اس وقت تھوڑا تھا اثر اثرات ہوں گے نا تو فرمایا یہ سب وہ ماں کی دولت ہے اس کا مطلب ہے اقبال کے جاوید کے اما جی کو اتنا نیک سال بیوی تھی ہے کہ جس کی وجہ سے فرما رہے ہیں بیٹے پہلا سبق تم نے ان سے لیا تیرے اندر جو رونق ہے انہی کی طرف سے ہے دولت آتے بیٹے ہمیشہ کی دولت ان سے اپنی ماں سے تو نے حاصل کیوں کے لب سے تو نے لا الہ کا سبق سیکھا لا <تصفح> الہ <آہا لائلہ> کا <تصفح> نگاہ ازمن بگیر سوخ تن لا ازمن بگیر ماں سے تو لا الہ کا سبق لے لیا ہے بیٹے پر لا الہ کا درد مجھ سے لے لے <تصفح> آہا آہا آہا آہا لا الہ کا نگاہ کا روک مجھ سے حاضر کر لے لا الہ کے اندر جلنا وہ مجھ سے لے لے ماں نے لا الہ سکھا دیا تھا درد کی دولت مجھ سے حاضر کر لے درد کے ساتھ لا الہ پڑھنا ہے یہ مجھ سے لے لے درد کے ساتھ سوز کے رات آگے وزاد کرتے ہیں لا الہ گوئی لا لاہ گوئی بو گو آدر میں تو آتے ہیں لا الہ تو کہتا ہے لا الہ کہتا ہے اور کہنا ہے تو جان سے کہ دل سے لا لا کہ تیرے دل کی خوشبو تیرے جسم سے آئے کیا مطلب جب اندر سے درد کے ساتھ تو لا الہ کہے گا پھر تیرا تن جو ہے وہ شریعت مصطفی کے اندر رنگا جائے گا لہذا تل کا درد تیرے تن سے ظاہر ہو جائے گا مہرو ماہ گر درد سو دے لا لیدا امی سوز را گر در کو فرماتے ہیں لا الہ کا سو او بھائی لا کے سوز سے سورج اور چاند بن جاتے ہیں یہ عام چیز نہیں ہے فرمایا یہ لا الہ کا سوز اور ترپ جو ہے نا میں نے ان ولیوں کے اندر کیا کو کا میں نے پہاڑوں میں بھی دیکھی ہیں اور گھاس کے تنکوں کے اندر ہے اور میں نے ہر چیز کے اندر یہ درد لا الہ کا درد تو کا درد میں نے ہر چیز کے اندر دیکھا ہے بیٹے بتا کس کس نگاہ کا آدمی ہے یار ہے لا, لا الہ جز تیرے بے زن ہار نیت فرماتے ہیں یہ لا الہ دو, دو حرف لا الہ جو تجھے نظر آتے ہیں یہ خالی کلام نہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک ننگی تلوار ہے ننگی یہی کلمہ شریف تم کہتے ہو یہ گفتار ہے اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ننگی تلوار ہے یہ ننگی ہاں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلوار نکالی تو جنگ کھڑی ہو گئی زیفتن با سوزے او لا در بست در بے کریست درد لا الہ کے درد و سوز کے ساتھ جینا یہ قہاری ہے غالب ہونا ہے جب تم درد کو کل میں کو درد و سوز کے ساتھ پڑھو گے دنیا پر غالب رہو گے دنیا بھر مطلب یہ نکلیا نہیں پڑا فرمایا لا لا ہے لا الہ تو نیری چوٹ ہے اور چوٹ بھی کاری ہے سر بے کاری ہے جیڑی کام کر جاتی ہے آج. مومنوں پیشے قسام بستنی تاک مومنوں غداریو فقر و نفاق فرماتے ہو بیٹا ادھر مومن کہلانا اپنے آپ کو اب پھر پیٹیاں کس کے کمر کس کے تے کہ دے گے صرف ہٹ کے کھڑولان غلامان دے گے لوکان دے گے فرمایا پتر صاحب پشن ہے نا یہ مومن ایمان نہیں یہ غداری ہے یہ منفقت ہے یہ بربادی ہے اپنے آپ کو کافر کے آگے کافر کا غلام بنانا ہے اور سے سکولے باندھتے ہیں نا پیٹھی باندھ کر اور آگے ایسے سر سر سر سر سر کرتے رہتے ہیں اقبال کہتا ہے مومن و پیشے کسم بستن نتاب ہے مومن اور پھر لوگوں کے آگے یہ کمر باندھ باندھنا یہ پیٹی باندھنا اور مومن خداری اور فقر و نفاق ہے یہ سمانی بات کیا سمجھ نہیں آ رہی مومن ہے اور منافق باپ شیز دین و ملت را فروخت ہمت آئے خانو ہم خان سوخ دو ٹکیاں پیچھے دین اور ملت بیچی کھڑا کیسا مومن ہے یہ سکولی کو کہتے ہیں یہ کیسا مومن ہے جو دو ٹکوں کے پیچھے انگریز کے لیے انگریز کی نوکری میں ایمان دے رہا ہے دین بیچا ہوا ہے اس نے سارا گھر کا سامان لٹا دیا سر جی دین کا گھر کا گھر اپنا جلا دیا لا الہ اندر نماز نے تنازہ اندر نیاز شبو اس کی نواز کے اندر لا تھا اب نہیں ناز اس کی نیاز میں تھے لیکن اب نہیں اب میری نیاز ہی رہ گئی ہے نور در سو موسلات اونما جلوہ در کائنات اونما اس کے نماز روزے کے اندر نور نہیں رہا روحانیت نہیں رہی خالی جسم نماز کا ہے اندر روح نہیں ہے بے جان نماز پڑھتا ہے مومن جلوائے درد کائنات نماز اس کی کائنات کے اندر وہ دین والا جلوہ ہی نہیں رہا درد والا جلوہ ہی نہیں رہا آ کے بو اللہ او را ساز تر سے مر ہے جس کا سارا سامان اللہ ہی تھا آج کیا ہوا مال کی محبت اور موت کا ڈر ان دو فتنوں کے اندر یہ پھنس گیا ہے اقبال فرماتے ہیں آج کا مسلا جرید جو ہے اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں ایک مال کی محبت ہے دوسرا سے مرگ موت کا ڈر ہے ان دو وجہ سے انگریز کا ٹٹو بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی دیر فروش بنا ہوا ہے پہلے اس کا سامان صرف اللہ نا خواجہ غلام فرید صاحب گنجائے آندہ میرا میرا سرما تو میرا کجل بھی تیرا متاب بھی تر شکن لگتا ہے اقبال فرماتے کتنا ایمان ہو گئے آج کے مسلے آہا. آہا. ان کو دنیا کا سامان چاہیے سامان کا خالق رحمان نہیں چاہیے آہا, آہا. کیسے ایمان ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ موت سے بھی ڈرتے ہیں مال کی محبت کے لیے کتنا بنی ہوئی ہے رفتو مستی و ذوق و سرور دین او اندر کتاب و بگور فرماتے ہیں مستی ذوق سرور مستی دین کی اللہ رسول کی ذوق اور سرور ختم ہو گیا ہے سے اس کا دین کتاب میں ہے اب اس کے پاس نہیں اور حضرت خود قبر میں آئے جیسے میاں میاں صاحب شرک پوری فرمایا کرتے تھے او بیلیو مسلمانی در کتاب مسلمان درگو رست مسلمان کتابوں میں رہ گئی ہے مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ قبل میاں شیرانی فرما کرتے تھے فرماتے ہیں ہمارے اقبال فرماتے ہیں دین اندر کتاب او کتاب میں رہ گیا ہے مسلمان قبر میں چلا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی سوبت اشبہ حاضر در گرفت حرف دین را دیرا گرفت فرماتے ہیں نو دور دیتا نئے دور کی سنگت صحبت نے کس کا بیڑا گرد کر دیا ہے یہ دین کو دو پیغمبروں سے لے رہا ہے یہ جی عجیب بات ہے دو پیغمبروں سے آج کا مسلا سکولی دینا لے رہا ہے جی ایسے دو, دو پیغمبر کون سے ایک دو ایک پیغمبر شیتانی ہے انگریز کا وہ دے رہا ہے اس کو دین ایک در کدھر کبھی اسلام کی دو چار باتیں ملاتا ہے نماز روزے کی ادھر سے باقی ملا دیتا ہے سیاست ہو سیاست معاشرت معیشت فرنگیوں کی حاصل کرتا ہے <سؤال> ادھر نماز روزہ عبادات اسلام والی رکھتا ہے وہ شیطان کا پیغمبر ہے یہ رحمان کا پیغمبر ہے دونوں کے دونوں پیغمبروں سے یہ دین لے کر یعنی کیا مطلب کفر اسلام کو ملا کر بیٹھا ہوا ہے یہ کیسا عجیب لہین مصلہ ہے ابھی مان سے بتاؤ اقبال نے اقبال نے انگریز لانتی کو ان کا پیغمبر کہا ہے آہ میں آہ نے آہ نہیں کہا وہ کہتے ہیں اقبال اقبال کہتے ہیں یہ انگریزوں کو انہوں نے پیغمبر بنا رکھا ہے وہ شیطانی پیغمبر ان کا شیطان کو پیغ... شیطانی پیغام ان کو پہنچاتا ہے سمجھ نہیں بات نہیں رہی والن کو کہنا چاہیے نا انگریز کو متی اسی وجہ سے بھی فرمایا کرتے تھے لائل آ رہی ایران بودو ہی ای ای ہندی نیاد او گانا ای از جہاد. تو بھائی. اچھا حرف دی کو دو ایک ایک نبی حا جی حج مخالی وجہ جانے سدی کومر سرکار وجہ ہندی آخ دو پیغمبر اشارہ میرے خیال جانو ارانی آخری میرے واجبات رفت جہاں سو مو سلا جہاد حج نا جی رفت جان چلی گئی نماز روزے کے پیکر سے جسم خالی رو نماز روزے کا خالی جسم رہ گیا روحچو رفتہ سلا تو اصیام فردنا ہموار ملت بے نظام جب روح نماز روزے سے نکل جاتی ہے خالی ڈھانچہ رہ جاتا ہے کیا مطلب نہ دین کا درد ہوتا ہے نہ دین ایمان ہوتا ہے خالی جب روزہ نماز رہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے قوم تر بر ہو جاتی ہے ساری ملت کا نظام بیڑا کر کو جاتا ہے سمجھ نہیں آئی قوم اس وقت تک متحد ایک رہتی ہے اور قوم اس وقت تک راہ راست پر رہتی ہے قوم اس وقت تک ایک من کر رہتی ہے جس وقت تک ان کی نماز کے اندر روح رہتی ہے سینا از گرمی ہے قرآن ارچنی مرداں سے امید دہی فرماتے ہیں آج کے مسلمانوں کا سینہ قرآن کی گرمی سے خالی ہے قرآن کی گرمی سے غیرت جو غیرت کفار کے خلاف بتا رہا ہے اس گرمی سے غیرت سے ان کا سینہ خالی ہے آج چنی مردا بھی ایسے مردوں سے بہتری کی کیا امید کی جا سکتی ہے آج خود ہی مرد مسلمان سر گزشتر دست ہیں ہے خود شناسی خود غیرت ایمانی اس سے مرد مسلمان گزر گیا خل ختم ہو گیا ہے. یعنی یہ ختم ہو گئی اس کے اندر خضر علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں او خضر سرکار ہاتھ پکڑی ہے پانی سر سے گزر گیا ہے پانی مسلمانوں کا سر سے گزر گیا ہے بیڑا گھر ہو گیا ہے سجدہ زمین لرزی داست برمرا گردی محروم وہ سجدہ جس سے زمین کاپ جاتی ہے بر مراد مہرو ماں گردی جس جس مومن کی مراد کے مطابق سورج چاند گھومتے ہیں سنگھر کر گی سنگ کر گی رد نشان آسوجود گرہد ہم سجدہ درد اور سوالا صدیق سدیق بلال کر گئے نے ہے جڑا بابا فرید کر گئے نے فرماندے نے او ایسا جیب سجدے اگر پتھر کو اس سجدے کا نشان مل جائے تو یہ گرد بن کر دھویں کی طرح ہوا میں اڑ جائے ہے سبحان اللہ اس زمانہ جو سربذیری ہے جنے پیری ہے جنے وہ فپیری ہے جنے اس وقت حال یہ ہے مسلمان کو ہمیشہ صرف ہر کسی کے آگے جھکنا ہی آتا ہے ذلیل ہونا ہی آتا ہے اس کے اندر سوائے بوڑھے پے کے بُڑھے پے کے کمزوری کے اور کچھ نہیں رہا یعنی کیا مطلب وہ اسلام کی طاقتر حکومت نہیں ہے سمجھ نہیں آئے عاشقو ہے رب جل ہے جاس یا رب جل آلہ کے اندر جو دبدبا تھا وہ کدھر ہے نماز تو پڑھتا ہے رب جل اعلیٰ کہتا ہے لیکن اس کا معنی تو ہوتا ہے میرا پروردگار سب سے غالب ہے تو یہ ہر کسی کا مغلوب بنا ہوا ہے رب جل آلہ کا ارے بھائی وہ دبدا اور شکو کہاں ہے یہ اس کا گناہ ہے یا ہماری کتا ہے بیڑا اس نے اپنا گھر کیا ہمارا کیا قصور ہے سمجھ نہیں آ رہی ہر کسے بر ہے خود تندرو تندرو تندرو ہر کسے بر ہے خود تند رہو نا زمامو ہر دزا ہو ہر کوئی اپنے راستے پر چل رہا ہے کافر یہودی اپنے راستے پر چل رہا ہے عیسائی اپنے پر چل رہا ہے ہندو اپنے پر چل اپنے راستے پر چل رہا ہے <تصفح> لیکن ایک ہماری اونٹنی ہے جو بے لگام ہر طرف دوڑ رہی ہے کیا مطلب ایک ہماری قوم ہے جن کا کوئی ناراستہ <تصفح> ہے نہ نا کوئی رابر ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی،, کوئی قوم ہے نہ ملک کسی کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے،, ہے کیسی عجیب بات ہے صاحب قرآن بے رو تلب الحجب تم الجب تم الجب فرماتے کیسی عجیب بات ہے صاحب قرآن ہے پھر طلب کا ذوق نہیں رکھتا کس oh, hey! <Ora Halo> کو تلاش کرنا ہے جنت کیسے تلاش کرنی ہے عزت کیسے تلاش کرنی ہے خدا رسول کو کیسے ڈھونڈنا ہے صاحب قرآن و ظالم صاحب قرآن کیسا ہے کیسا قرآن والا ہے قرآن سے ذوق زوف... طلب کا ذوق یہ حاصل نہیں کرتا قرآن یہی ذوق طلب تو دے رہا ہے <etting> گر خدا سا تورا صاحب نظر روزگار آید نگر بیٹے کو کہتے ہیں نیا نو نئی نسل کو کہتے ہیں اگر تجھے خدا صاحب نظر بنا دے دل والی بصیرت عطا فرما دے بیٹے کیا کر روزگار راک میں آید نگر جو زمانہ نیا آ رہا ہے کیونکہ اس وقت ابتدا تھی نا اقبال کے دور میں جو نیا دور آ رہا ہے بے دیش کو دیکھ کیا دیکھئے کیا چیز لا رہا ہے آگے فرماتے ہیں اکل ہا بے با کو دل ہا بے گشما بے چشم چشمہ بے شرم غرق اندر مجاز فرماتے ہیں اقلیں بے با کہیں عقلوں میں خدا کا خوف نہیں دلوں میں درد و گداج نہیں آنکھوں میں شرم و حیا نہیں حقیقت سے منہ پھیر کر مجاز میں غرق ہیں، یہ جو نیا دور آ رہا ہے ان لوگوں کی یہ صفات ہیں علم و فن دین و سیاست عقل و دلو جندر طواف آب و گل بیٹے علم فن دین سیاست عقل دل یہ صرف آب و گل کے چکر میں ہیں کیا مطلب یہ سب دنیا اور یہ مال دنیا کا جو پانی گارے سے بنا ہوا ہے یہ سینسی سامان علم ہے تو اس کے چکر میں آئے فن ہے تو اس کے چکر میں آئے دین ہے تو اس کے چکر میں ہے سیاست ہے تو اسی کی طلب گا رہا ہے عقل ہے تو اسی کا, اسی اسی کا جناب بندہ اس اسی کا بندہ گزار ہے ہاں جی دل ہے تو اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کیا مطلب ہر چیز کو تباہ کر کے انہوں لان لانتی انہیں صرف سامان کی طلب ہو رہا حسرت کے اندر دل دے رکھا ہے ہر چیز کو ہاں جی اپنے عقل کو اپنے علم کو دین کو سیاست کو دل کو دماغ کو ہر چیز کو صرف سامان دنیا کے لیے برباد کر رکھا ہے یہ نیا دور آیا ہوا ہے بیٹھے جو آ رہا ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں دیکھنا آج ایمان سے دیکھو کسی سامان اور دنیا مال کے پیچھے اگر سیاست ہے تو اسی لیے اگر دین کو پڑتا پڑھاتا ہے تو اسی لیے اگر علم رہ گیا ہے تو اسی لیے اگر کوئی اجتماع کرتا ہے تو اسی کے لیے اگر ساوی پگڑی والوں کا اجتماع ہے تو اسی کے لیے اگر ریون کا اجتماع ہے تو اسی کے لیے لانتی کے بچے جس طرح جس طرح جس طریقے سے بھی دنیا ہم مل سکتی ہے حاصل ہوتی ہے اسی طرح طریقے سے دنیا حاصل کرتے ہیں باقی کسی چیز کا خیال نہیں ہے ہر چیز دنیا آب و گل کے پیچھے سامان دنیا سائنس کے پیچھے ہر چیز کو تباہ کر رکھا ہے اقبال اس آنے والے اس لانتی دور کے بارے ابتدا کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دور چل آ رہا ہے اس دور کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی یہ سفات ہوں گی آسیا آفتاد غیر بھی اندر حجاب فرماتے ہیں ایشیا اس کا علاقہ جیڑا سورج جتو نکلتا ہے سورج جیت نکل نا نکلتا نا پرماتم جتو سورج نکلتا ہے آج غیر بھین ہے جتوں سورج نکل ہے سورج نکلتا ہے تو وہ تو دوسروں کو چمکا دیتا ہے یہ کیسا عجیب ہے آج یہ ایشیا کا علاقہ فرنگیوں کے پیچھے اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ یہ خود حجاب میں آ گیا حالانکہ ان کی طرف سے سورج چڑھتا ہے سورج چڑھ کر لوگوں کا حجاب دور کر دیتا ہے لیکن یہ خود حجاب میں آ گئے ہیں اللہ کس نگی رد اس کا دل بگ اس کا دل نتنے شیطانی خیالات میں گھوم رہا ہے اس کی ساری زندگی کی محنت کو دو جو برابر بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں اس نے ساری زندگی اتنا ردی مال جمع کیا ہے کہ اگر اے کوئی دانہ آدمی آ جائے اس کی ساری زندگی کی پونجی کو دو جو برابر خریدنے کے کے لیے تیار نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہی ہے اندر ہی دیری نظر ساکن و یخ سیر اس کا زمانہ اس کا زمانہ ٹھہرا ہوا ہے جیسے برف جمی ہوتی ہے بےذوق سیر ہے کیا مطلب یہ لانتی اپنی زندگی کو بدل نہیں نہیں چاہتا ہوں جیسے برف جمی ہوتی ہے اسی طرح جمع ہوا پڑا ہوا ہے بے غیرتی اور بےمانی کی زندگی میں خوش ہے کتے کوئی جب پیسہ مل جاتا ہے ہڈی مل جاتی ہے انگریز کی طرف سے سائنس کی پیسے کی ساسوسی میں رکھتا ہے اب دین گیا خدا رسول گیا کماناک ماں کی فکر ہے نا بہن کی نا بہن بھی دے دیتا ہے کہ قوم قبیلہ ہر شاہ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے اس دلے میں ماز کس لیے اس وجہ سے کہ چلو چاہ چاہتاں کس مل جاتا ہے پیسہ کچھ مل جائے اقبال کہتے ہیں یہ لانتی کبھی اپن اندر انقلاب سوچتا ہی نہیں ہے کبھی انقلاب اس کے اندر پیدا ہوتے نہیں ہے تبدیلی کی سوچتا نہیں ہے برف کی طرح جمع ہوا ہے برف کی طرح ٹھنڈا بھی غیرت مانا ہوا ہے کون سا رت ٹھنڈ آب غیرت بنا ہوا ہے آگے فرماتے ہیں شاید ملا یانو نخیر ملوکے اندیش ہے لوگ فرماتے ہیں ملاوں کا شکار ہے ملا شکاری اس کے اس ایشیا کے مسلے کے ملا شکاری ہی ہیں یہ ان کے شکار میں پھنسا ہوا ہے کوئی ملا ارفان شاہ ٹینک کسی ملا نے پھنسایا ہوا ہے کوئی ملا ارشق شاہ ٹینک ہے اس نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے کوئی جناب جی مشتاق کا منڈا ہے کوئی شبیر امیراس نے کوئی جناب جی اشرف دجالی ہے کوئی <tellan> پادری اس نے پھنسا ہوا ہے کوئی سبز والا اس نے پھنسایا ہے کوئی فلانا ہے اس نے پھنسا ہوا ہے کوئی والا اس نے پلایا ہے اک فرماتے ہیں سید ملا جانو یا جا ملاوں کا شکار بنا ہوا ہے یا بادشاہوں اور سیاست والے شیطانوں کا شکار بنا ہوا ہے ہاں ہوئے ہے تو ہاں تو یہ ہرن لیکن ایسا لنگڑا ہو گیا ہے یہ بھاگنے کا ہی نہیں ہے ہاتھوں کے اندر پڑا ہوا و خوار ہو رہا ہے یہ بھیڑ یہ ہیں یہ ان کے ہاتھ ان کے منہ کے اندر یہ خوراک بنا ہوا ہے ملا بھی بھیڑی ہے اور سیاست والے بھی اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اکلو تینوں و سونا منہ سوننگ بستا اے فطرہ کے لور دانے فرنگ ہے ارے بھائی فرماتے ہیں پہ آئے جو فرنگی لور دے پر لاڈ لارڈ غیرت کے بچے وہ لاڈ جو ہے فطرہ ان کا فطراک کس کو کہتے ہیں شکاری کا جھولا جس کے اندر وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے پیچھے باندھا ہوا ہوتا ہے جو شکار کرتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے سمجھ گیا جھولے کو کیا کہتے ہیں فطراک تو کہتے ہیں انگریزی لارڈ جو ہے نا ان کا جھولا جو شکار کا ہے نا یہ عقل دین علم عزت یہ سب کچھ کیا بنا ہوا ہے یہ انگریز کتے کے جھولے کا شکار ہے وہ اٹھا کر عقل کو ادھر پھینک رہا کر کے اس کام کا اس کے دین کو ادھر پھینک رہا شکار کر کے ان کے تعلیم کو ادھر پھینک رہا کر کے ان کی عزت کو ناموس و ننگ ہر چیز کو شکار کر کے اپنے میں لے کر ادھر جا رہا ہے یہ کتّی کے بچے بغیر عقل بغیر دین بغیر دانش بغیر ناموش بغیر عزت کے زندگی بسر کر رہے ہیں یہ میں نے کہا رہا بھائی کون کہہ رہے ہیں اک بار کہہ رہے ہیں طاقت عمبر عالم افطارے بردری دم پردائے اصرارے اقبال کہتے ہیں یہ کہ ایشیا والوں نے تو یہ سب کچھ کر دکھلایا میں نے کیا کیا ان کے ساتھ فرمایا ان کے افکار کی دنیا میں ان کے ان کے کے افکار کے عالم اور جہان پر میں نے حملہ کیا تو بولو میں چر ودیا انہ حملہ کر دیتا ہے انہوں نے عالم افکار دے کیونکہ مجھے پتا تھا ان کا ذہن بدل گیا ہے ان کی سوچیں بدل گئی ہیں انگریز کے پیچھے اب میں آیا ہوں بر عالم افکارے ہوئے کے عالم افکار پر میں نے حملہ کر دیا دوڑا بردری دم پردے اثرار ہوں ان کے رازوں کے پردوں کو میں نے فاش کر دیا تاکہ ان کو سمجھا دوں راز درمیا نے دل خون کر دام تا تاجہ نشرہ بغیر گوں کر دام میں نے اپنے دل اپنے سینے کے اندر دل کو جلا جلا کر در درد میں خون کر لیا ہے تب جا کر میں نے ان کے جہان کو تبدیل کیا ہے یہ <سلام> جو میں سوچ فکر دے رہا ہوں یہ مجھے ایسے نہیں مل گئی میں نے اپنے دل کو درد سوز کے اندر بیٹھ بیٹھ کر خون دیا ہے پھر جا کر یہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جن جو میں ان کو سناتا ہوں پھر ان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی من بتب اے عصر خود گفتم دو حرف کردہ ہم را اندر دو زرف فرمایا من بتا اے اصر خود میں نے اس اپنے دور کے لوگوں کو دو باتیں کہی ہیں दो समुद्रों को दो कूजों के अंदर बंद कर दिया है हर पेचा पेचो हर फे नशदारक नम अकलो दिले मरदा शिका और पेचा फे पे जी हाँ जी बड़े मुश्किल अल्फाज और नशदार बड़े तिरखे हाँ डंगे دارندہ دار دار دار ہےش دار آج یہ سم پھیل پڑا تمہیں دارندہ نیش ڈنگ رکھنے والی گلا میں کیتی ہیں تاکہ دل نو شکار کرا ہاں یہ کدھر جا رہے ہیں حرف تہ دار بہ انداز فرنگ نالا مستانگ فرنگیوں کے انداز میں میں نے ان کے ساتھ کلام کی ہے میں کہتا تو مجھے فرنگیوں کا انداز اپنا کر ان کے ساتھ کلام کرنا پڑ یا یار کیا کروں تاکہ یہ نبی کے دین کی بات کیسی چلو یہ انگریز کے عاشق ہیں تو ایک انگریز کیا ہی طلبگار مجھے سمجھتا رہے تو مجھ سے دین کی بات تو سن لیں میں جیسے کیسا تھا میں نے کہا یار ہم کتنے جیسے سکولی بیمان بن چکے ہیں کہ اقبال ایک مومن میں نے ہمیں دین سنانے کے لیے بیچارے کو پہلے فرنگی بننا پڑتا سمجھ نہیں آ رہی ہے فرنگ نالا مسکانا ہے از تار چنگ اصل ایکر اصل آج فکر اے تو بادا ہے تو باد فکر ذکر دو حرف دو حرف اصل ذکر اصل ایک حرف جو ہے تو ذکر سے میں نے پیدا کیا ایک فکر سے پیدا کیا فکر و ذکر کے وارث تو بھائی ہمیشہ دور میں تیروں گال بات کے سنان لگا آب جو یم از دو اصلے اصل آپ جو بہر اصل منستے فصل من فصل ہم وسلے منست آب جو بہر اصل از دو بہارے از دو بہار اصل منست آپ جو میری نہر کا بانی از دو بہار کبائی از دو بہار آپ جو یم از بہر اصل منست دو سمندروں سے میری اصل ہے اور میرا فصل بھی فرما رہے ہیں بند کر دیا yeah